السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیاری جاج بہنوں آ, میں اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں کل ہم حج ودا کی داستان سن رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا اور صحابہ نے کیسے اس کو ہمارے لیے بیان کیا جزیات کے ساتھ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم حبیبنا و حبیب رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں بار درود و سلام ہو آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جوک و شوق سے صحابہ نے حج کیا اسی کی ہم کل بات کر رہے تھے اور ہم کہاں تک پہنچے تھے آپ کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے تھے اور بنی ہاشم کے جو بچے جن بڑی خوشی خوشی آپ کی آمد کی خبر سن کر خوشی خوشی باہر نکل آئے تو آپ نے کو اپنے آگے پیچھے سواری پر بٹھا دیا تھا۔ اب مکہ میں داخل ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو فرمایا۔ پھر تشہد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ کے دروازے پر آئے اپنی اونٹنی کو بٹھائے اور باب السلام سے اندر داخل ہو گئے اور جب کام پر آپ سزم کی نظر پڑی تو فرمایا اللہ مسجد تشریف ہوں تعظیم او وہ تقریما و, و, تقریم و محابہ اللہ اپنے اس گھر کو اور زیادہ شرف و عظمت اور عزت و حبت ادا کر اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے اور یہ فرماتے تھے وزد منحج جہ و تم رہو تقریمم و تشریفم و و بر اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی عزت اور شرف اور تعظیم میں اور اس کی نیکی میں اضافہ فرما مسجد میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف پڑھے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی تھی کیونکہ بہنوں مسجد الحرام کی تحیہ طواف ہے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھوا اور بوسا دیا لیکن اس کے لئے کسی سے بھی آپ نے مزاہمت نہیں کی کوئی دھکم پیل نہیں کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کانوں تک بلند کیے بسم اللہ واللہ و اکبر کہا اور داہنی طرف سے تواف شروع کیا اور کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانے تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حج اسود کے درمیان پہنچے تو آپ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فل دنیا حسنتم و فل آخرتی حسنتم وقنا زاب کے پہلے تین چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلے لیکن چھوٹے قدموں کے ساتھ یعنی آپ نے رمل فرمایا اور چادر آپ یوں اڑے ہوئے تھے اس کے دونوں کنارے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر سینے اور پیٹ پر سے گزارتے ہوئے بائیں گندے پر ڈال لیے تھے یعنی استبار کیا آپ نے اور طواب سے فارغ ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز کے ساتھ و مقام ابراہیم صلی سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو پچیس کی تلاوت کر رہے تھے مقام ابراہیم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقط نماز ادا کی اور ان رقطوں میں پہلی میں کلیا کافرون اور دوسری میں کلو اللہ آہد کی تلاوت کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی جانب گئے آب زمزم پیا اور اپنے سر پر ڈالا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اسود کی طرف لوٹے اس کا بوسہ لیا اور باب صفحہ سے نکل کر صفحہ کی پہاڑے کی جانب گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے قریب پہنچے تو ان سفر تب ان شاعر اللہ کی آیت پڑھی اور کہا کہ بداؤ بیما بدابا بھی میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے اور آپ سے چڑھ گئے اور یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا کے طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ, علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور تکبیر پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے لاح ال شعین قدیر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک دعا کرتے رہے اور انہی کلمات کو اپنے تین مرتبہ دہرایا پھر آپ سسم صفا سے نیچے اتر اور مروہ کی طرف چلنا شروع کیا جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان وادی پہ پہنچے تو اپ نے تیز تیز چلنا شروع کیا اور جب مروہ کی چڑھائی آئی تو معمول کے مطابق چلنے لگے یہ حکم مردوں کے لیے خواتین سے چلتی ہیں یہاں تک کہ آپ مروہ کی طرف پہنچ کے بیت اللہ کی طرف رخ فرمایا اور جو سفا پر پڑھا تھا وہی مروہ پر پڑھا اس طرح آپ صلی آل اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر پورے کر دیئے. ساتواں اور آخری چکر پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کیا تکبیر بلند کی اور عمرہ مکمل کر کے مروہ پر سے لوگوں کو بکارا. صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر تھے اور لوگ نیچے فرمایا اگر میں جو پہلے بیان کر چکا ہوں دوبارہ کر سکتا تو ہدی کے جانور یعنی قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا اور اپنے احرام کو صرف عمرے کا بنا کر احرام کھول دیتا اب تم میں سے جو شخص قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہو تو اپنے احرام کو عمرے کا بنا دے احرام کھول دے اور حلال اس نے صرف حج کی نیت کی ہو یا حج اور عمرہ دونوں کی یعنی خوشبو لگا سکتا ہے اور بیوی بی کے پاس بھی جا سکتا ہے یہاں سوراخا بن مالک بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم ہمارے لیے اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالی اور فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا حج میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے جاہلیت میں حج کے ساتھ عمرہ کرنے کو جائز نہیں سمجھا جاتا تھا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا لوگوں کو ارشاد نبی سن کر بھی تجبز تھا کیونکہ یہ صورت ان کے لیے ایک نئی چیز تھی جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا آپ سچ سرم نے ان سے صرف عمرہ کر کے احرام کھول دینے یعنی تمتوں کے لیے کہا تو انہوں نے ارض کیا کہ ہم صرف عمرہ کر کے احرام کیوں کھول سکتے ہیں یعنی تمت, حج تمتوں کرنا تو باقی ہے جب کہ ہم حج کا احرام باندھ چکے ہیں آپ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ کرو اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتی ہے تو میں بھی وہی کرتا جو تم سے کہہ رہا ہوں لیکن اب میں یہ نہیں کر سکتا جب قربانی کے جانور اپنی جگہ پہنچ جائے میں تبھی اپنا احرام کھول سکتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس گئے اور وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لا تھی جسے دیکھ کر انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے ناراض کر دیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم میں لوگوں کو ایک کام کا حکم دیا اور وہ تردد کر رہے ہیں اگر مجھے اس تردد کا حال پہلے سے معلوم ہوتا جو پہلے کر چکا ہوں وہ دوبارہ کر سکتا تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا بلکہ یہیں خریدتا اور پھر جس طرح لوگ حلال ہوئے ہیں میں بھی اس طرح حلال ہو جاتا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب چار زلجا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حلال ہو جانے کا حکم دیا اور عورتوں کے پاس جانے کی اجازت بھی دے دی تو ہمیں بڑا تعجب ہوا ہم تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ہم ہمارے عرفات کے درمیان صرف پانچ دن رہ گئے ہیں تو آپ نے ہمیں یہ عورتوں کے پاس جانے کی بھی اجازت دے دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری باتوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم جانتے ہو میں تم سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہوں تم سب سے زیادہ سچا ہوں تم سب سے زیادہ نیک ہوں اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی اسی طرح حلال ہو جاتا جس طرح تم حلال ہوئے اگر جو بات اب مجھ پر ظاہر ہوئی ہے پہلے ہو جاتی جو پہلے کر چکا ہوں وہ دوبارہ کر سکتا تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا بس تم حلال ہو جاؤ اب صحابہ نے سوائے ان کے جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے احرام کھول دیے اور حلال ہو گئے یعنی حالت احرام سے باہر آ گئے حضرت بکر حضرت عمر حضرت اللہ اور حضرت زبیر نے قربانی کے جانور ساتھ لانے کی وجہ سے احرام نہیں کھولا ازباج مظاہرات نے احرام کھول دیے حضرت فاطمہ نے بھی احرام اتار دیا اور حضرت علی حج سے جو پہلے یمن بھیجے گئے تھے تو وہ یمنی حاجیوں کے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے اور قربانی کے جانوروں کو مکہ لے کر آ رہے تھے انہوں نے جب پہنچ کر دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے بالوں میں کنگھی کر رکھی ہے سرما لگا رکھا ہے اور انتار کپڑے پہن رکھے ہیں وہ دیکھ کر خفا ہو گئے اب پوچھا کہ تم ایسے کرنے کی اجازت کس نے دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عما کے بتانے پر کہ میرے ابا نے وہ زور سلسل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت فاطمہ کی تصدیق کی اور پھر حضرت علی سے دریافت فرمایا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ نیت کی تھی کہ میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے حضرت علی کے پاس قربانی کے جانور بھی تھے انہوں نے احرام کی نیت بھی حضور کی نیت کی مانند کی تھی اس لیے آپ نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے دن تک احرام نہ کھولے حضرت ابو موسا اشہری کے ساتھ قربانی کے جانور نہ تھے آپ نے ان کو احرام کھولنے کا حکم دیا اس موقع پر صحابہ رضوان اللہ اجمائین میں سے بعض نے سر منڈوایا اور بعض نے بال ترشوائے ابن قیم رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے تین بار اور بال ترشوانے والوں کے لیے ایک بار دعائیں مغفرت کی قیام جو نبی کا مکہ میں تھا وہ چار دن رہا عمرے کے بعد اب چار دن مکہ میں رہے یوم ترویہ یعنی آٹھ ذوالحجہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور مکہ کے باہر افطاہ میں خیمے کا رنگ سرخ تھا اور آپ اس دوران نماز نہیں پڑھتے رہے اور قصر کرتے رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذران دیتے تھے آپ سسل وضو فرماتے تو لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور برکت کے لیے اپنے چہروں پر پھیرتے ساتویں تاریخ آپ نے خطبہ دیا یہ کی سنت ہے ابن عربی نے حضرت ابن عباس سے حضور صلیس طویل خطبہ روایت کیا ہے جو آپ صلیم نے کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیا فرمایا مسلمانوں قیامت کی کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نماز کی جان نکل جائے گی خواہشات کی پیروی ہوگی حکمران قائم ہوں گے اور حضرا اور حکام فاسق ہوں گے جمعرات کے دن آٹھا کو چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے مینا تشریف لے گئے یہ آپ کی مینا کی طرف ڈوان کی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کپڑے سے آپ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے رات آپ وسلم نے وہی قیام کیا جو لوگ احرام بول چکے تھے انہوں نے مکہ میں ابتا سے احرام پاتا اور مینا کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہور، اگلے دن فجر کی پانچ نمازیں ادا کی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ امینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ المرسلات ناظر ہوئی آپ سلم کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے الفاظ نکلتے ہی ان کو یاد کرتا رہا یہاں ایک سام بھی نکل آیا اور لوگوں نے اسے مارنا چاہا لیکن اپنے بل میں گھس گیا نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر منا میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان عرفات نے وادی نمرہ میں خیمہ کھڑا کیا جائے یہ خیمہ بالوں کا بنا ہوا تھا وادی نمرہ وہیں پشید نمبر عمدہ بھی ہے بعض اس کی پروناشن نمیرہ بھی کرتے ہیں تو بعض صحابہ رضی اللہ لبیک کہتے رہے اور بعض اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے کسی کو بھی منع نہیں فرمایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلما سے روانہ ہوئے تو قریش کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات نہیں جائیں گے اور مستلفی میں مشر حرام کے قریب وقوف کریں گے مشر حرام مضطلفہ میں پہاڑیاں ہیں جن کا نام ہے اور قریش ایام جہلیت میں ایسا ہی کیا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم عزت تو شرف والے ہیں کعبہ کے متولی ہے لہذا عوام الناس کو چاہیے کہ وہ الفاظ تک جائیں اور ہمارا مقام و مرتبہ چونکہ عوام سے بلند ہے اس لیے ہم آگے نہیں جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھ گئے اور میدان عرفات نے پہنچ گئے وادی میں آپ کا خیمہ کھڑا تھا اور آپ سے سب خیمے میں جا اترے اور تھوڑی دیر وہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے تکبر کے بدھ کو توڑ دیا جو وہ خود کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے صاحب و محتاط جو سب ایک ہوئے نا اس کی سردار میں جب پہنچتے ہیں تو سبھی ہی ایک ہو جاتے پیاری بہنوں و عرفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اور وقوف کیا انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے آج ہم یہیں پر اختتام کرتے